اس کے لیے حدیث موجود ہے کہ ایک, ایک کمتر درجے کا جنتی جو ہے وہ دیکھے گا اپنے سے والدہ تر درجے کی جنتی کو تو ایسے دیکھے گا کہ جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو یہ درجات وہاں بھی ہیں اور وہاں ترقی درجات بھی ہوگی اور آگے بڑھتا چلا جائے گا انسان اور آخری نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے یہ گویا کہ وہی بات ہے کہ جن, جن لوگوں کو تو خیر اس دنیا کی اور اسی حیات دنیاوی میں یہ ذہنی اور نفسیاتی ترفو حاصل ہو گیا ہو وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن اگر کوئی جنتی ایسے بھی ہو کہ ابھی وہ جنت ہی کے لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاری ہے بہرحال حرام سے بچے ہیں گناہ سے بچے ہیں تو جنت ان کا حق ہے لیکن یہ کہ ان کا طرفو وہاں ابھی ہوگا ان کی ذہنی اور نفسیاتی ترقی درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچے گی کہ پھر کوئی اور شے ان کے لئے مطلوب و مقصود کے درجے میں نہ رہ جائے سوائے اللہ کے دیدار کے تو آخری نعمت جو ملنی ہے جنت میں وہ اللہ کا دیدار ہے اس کو گویا کہ اس حلقے میں جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے یہ چیزیں جب اگر ان کو کروڈ فارم میں لیا جائے تو باس تباہیں ان کے محسوس کرتی ہوں کرنی چاہیے گویا کہ جنت کی توہین ہو رہی ہے کہ جنت کو میں جلانے جا رہی ہوں یا یہ کہ جہنم کے بارے میں اور ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کوئی انسان کہ جہنم کو بجھانے جا رہی ہے لیکن یہ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں علامتی ہی ہوتی ہیں ان کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اصل نسب العین جنت نہ رہے نسب العین صرف اللہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہو اللہ سے محبت کرو وہ تمہارا محبوب حقیقی اور مطلوب اصلی اور مقصود اصلی بن جائے باقی ساری چیزیں اس تابع ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اکلے حلال کی تم طلب کر رہے ہو جائز ہے یہ بھی عبادت ہے القاسب و حبیب اللہ اس طرح جنت کے آپ تعلیم بن جائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اصل تو آپ کا مقصود و مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا اور یہی شے اس دور میں ایک اور طور سے آئی ہے اور یہ اصل میں ایک منفی انداز میں جو بات آئی ہے غلط انداز میں کہ بیسویں صدی عیسوی کی جو احیائی تحریکیں ہیں یہ پوری دنیا میں تقریباً ایک ہی وقت میں انیس سو پچیس انیس سو تیس کے مابین جو ہے تقریباً یہ تحریکوں کا نقطہ آغاز ہے یہ جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں ایکٹیوسٹ موومنٹ جنہیں آج کل فنڈامنٹلسٹ کہا جا رہا ہے آرتھوڈاکس علماء کو عام طور پر فنڈامنٹلس میں شمار نہیں کیا جاتا اصل میں فنڈامنٹلزم کی گالی جو ایجاد کی گئی ہے وہ ان تحریکوں کے لیے ہے جو دین کو دین کی حیثیت سے سمجھتے ہوئے اس کے غلبے کی جد و جو ہو چاہتے ہیں کہ پورے نظام زندگی پر دین کا غلبہ ہو جائے جس کو وہ کبھی اقامت دین کہتے ہیں کبھی اسلامی انقلاب کہتے ہیں کبھی وہ حکومت الہیہ کا لفظ کبھی استعمال کیا جاتا تھا مختلف اصطلاحات ہیں اس پر میں, میں ایک مفصل جو ہے مضبور لکھ چکا ہوں کہ جس میں میں نے قرآنی اصطلاحات جو ہیں اس موضوع پر جو تقریبا مترادف ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے اور یہ کہ زمانے میں مختلف اوقات میں لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے جو عام فہم اصطلاحات استعمال کی ان کو بھی بیان کیا ہے تقبیر رب ہے یہ قامت دین ہے اظہار و دین الحق الدین کلیہ ہے غلبہ دین حق ہے لے یقون دین و کلّہ ہے حدیث میں آتا ہے دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے کات الوح محت علاق فط یقون اللہ حدیث میں آتا ہے لے تکون کل مت اللہ کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے اسی کے لیے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کی اصطلاح آئی تھی کبھی اسی کے لیے حکومت اللہ نظام اسلامی کا قیام یہ مختلف اصطلاحات جو ہیں ان کو ایک مقصود کی حیثیت دے کر جو تحریک برسر عمل ہوئی ہیں ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے کر کھائی ہے انہوں نے کہ انہوں نے اس اقامت دین کو نصب العین کے درجے میں رکھ دیا غلط ہے اقامت دین کی جد فرض ہے کوئی شک نہیں نماز فرض ہے کوئی شک نہیں لیکن نماز نصب العین نہیں ہے روزہ فرض ہے کوئی شک نہیں لیکن روزہ نصب العین نہیں ہے اسی طرح اقامت دین کی جد و جہود اس کے لیے جہاد اس کے لیے جان مال کھپانا فرض کے درجے میں ہے امکانی حد تک کوشش کرنا لازم ہے نصب العین نہیں نسب العین جو ہے وہ صرف ایک ہے وہ اللہ کی رضاج ہوئی یہ اس سے اس کے علاوہ اس درجے میں کسی اور شے کو اگر شامل کر دیا جائے بریکٹ کر دیا جائے تو سوچ میں ایک کجی پیدا ہو جاتی نسم العین کے حصول میں اگر محسوس ہو کہ سیدھی انگلیوں اگر گھی نہیں نکل رہا ہے تو چلو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو اگر جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہم اپنے نصب العین تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو شارٹ کٹ کوئی تلاش کرو کوئی راہ یسیر سیر ہمیں مل جائے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کی سوچ میں اس لیے آتی ہیں کہ اس کو نصب العین کا درجہ دے دیا ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک وہاں تک تو ہمیں پہنچنا ہی ہے وہ تو ہمارا اصل مقصود ہے اس سے یہ خطا پیدا ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر بہت سی تحریکیں جو وہ صحیح راستے سے ہٹ کر جو ہے وہ مختلف قسم کی دلدلوں کے اندر پھنس کر رہ گئی تو نصب العین صرف ایک ہوگا لا مطلوب لا مقصود لا محبوب اللہ آدرش آئیڈیل نصب العین سوائے اللہ کی ذات کے منزل ماں کے بریاست یسداں بقمندہ و ہمت مردانہ اللہ سے کم تر کسی شے پر اپنے مقصود اور مطلوب کے اعتبار سے نیور سیٹل فار اینی لیس اس سے کم تر کوئی اپنا مقصود و مطلوب نہ بناؤ یہ ہے اصل توحید اسی کا جب انسان اپنے باطن میں تجزیہ کر سکے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم حقیقتا موحد ہیں یا نہیں ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ بڑا ضوم ہو کہ فلاں فلاں لوگ تو بڑا مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ افعال و بدعات میں مبتلا ہیں ہم موحید ہیں لیکن معلوم ہو کہ وہ توحید جو ہے ہماری بھی کہیں اس فتوے کی زد میں نہ آ جائے جو حضور نے فرمایا کہ تائیں صابد الدین آرے وابد الدین ہم کہنے کو تو بہت بڑے جو ہیں موحد بنے پھرتے ہیں لیکن ان کا اصل معبود پیسہ ہے دولت ہے دولت اور پیسے کے لیے اگر وہ اللہ کے حرام میں منہ مارنے کے لئے تیار ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود اور مطلوب جو ہے اور اصل محبوب جو ہے وہ تو دولت ہے معلوم ہوا کہ وہ توحید جو ہے وہ یہاں موجود نہیں یہی تو شرک ہے اگر ہندو نے لکشمی دیوی کو پوج لیا دولت کے لیے ہم نے کہا یہ ہٹاؤ اس کو بیچ میں سے لکشمی دیوی کو براہ راست کیوں نہ دولت کو پوج لیں بس فرق اتنا ہی رہ گیا ایک مسلمان جو دولت کا پجاری ہے اور ایک ہندو جو دولت کا پجاری ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہندو نے اس کی علامت کے طور پر ایک دیوی کی مورتی بھی درمیان میں رکھ لی ہے اور ہم نے دیوی کو ہٹا دیا ہے مورتی ہٹا دی ہے براہ راست ہم دولت کو سجا کر رہے ہیں دولت کے سامنے سجا تو اللہ تعالی اس اعتبار سے ہمیں موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ اس میں یاد پر پورے ہو سکیں باقی تمام چیزیں تابے ہو جائیں مقصود اصلی محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے اب جو تیسرا مضمون ہے کہ جو بہت اہم تھا اور جو رہ گیا وہ رسالت کی دو کڑیوں سے متعلق رسالت کی جو دو کڑیاں بیان ہوئی ہیں سورہ حج کے اس آخری رکوع کی ایک آیت میں اور بلکہ اس کا بھی نصف حصہ ہے اللہ کا من الناس اس کے بارے میں اگرچہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے لیکن اس وقت جو پہلو رہ گئے ہیں اب جو حضرات پچھلی نشست میں نہیں تھے میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اب ان تمام چیزوں کو دوہرا نہیں سکتا میں اس وقت وہ گیپس فل کر رہا ہوں جو پچھلی نشست میں ان مضامین کے اندر رہ گئے تھے اس میں پہلی بات یہ ہے جب یہ تصور سامنے آتا ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت کی دو کڑیاں ہیں دو لنکس ہیں پہلا رسول ملک جو اللہ سے لیتا ہے چونکہ نوری مخلوق ہے فرشتہ اور نور نوری مخلوق ہونے کے باعث اللہ کے ساتھ ایک قرب رکھتا ہے اللہ سے تلقی کرتا ہے وہی کی فرشتہ اور پھر وہ لاتا ہے رسول بشر کے پاس اور مخلوق ہونے کے ناطے ان کے اندر ملازمت ہے فرشتہ بھی مخلوق ہے اور انسان بھی مخلوق ہے اب وہ رسول بشر جو ہے وہ پہنچاتا ہے اپنے اب نو کو انسانوں کو اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو اپنے اہل وطن کو اہل قوم کو تو گویا کہ اللہ سے لوگوں تک پیغام کے پہنچانے میں درمیان میں دو لنکس ہوئے ایک فرشتہ رسول ملک اور دوسرا انسان رسول بشر اب کس حقیقت جو ہے وہی کی یہ سامنے رہے تو ایک تو اس سے جو دکھتا حل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالملائکہ کی اہمیت در حقیقت اسی کے حوالے سے سامنے آتی ورنہ ملائکہ غیر برائی مخلوق ہیں ہمارا ان سے براہ راست واسطہ نہیں ہے عالم غیب سے ان کا تعلق ہے اس شب و بد کے ساتھ ایمان بالملائکہ کو ایمانیات میں کیوں شامل کیا گیا جہاں بھی آپ دیکھیں گے ملا کنل ہمارا دوسرا سبق تھا آیا ہے بر ولاکن البرمن آمن اب اللہ ہے ولیومر آخر ول ملائکت ول کتاب ون <وَالْنَبِينَ> نبی ایمان مفصل میں آمن تو بلّہ ہے وہ ملائکتے ہی و تو وروسو لہی ولیومل آخرے ول قدر خیر ہی و شرح ہی من اللہ تعالی واس بادل الموت اس میں تو ملائکا اللہ کے فور بادار ہے وجہ یہی ہے کہ وہی کی حقیقت اس کے بغیر نہیں واضح ہوتی اور وہی کی یہ سلسلہ جو ہے دو کڑیوں پر مشتمل ہونا اس میں چونکہ ایک مستقل لنک کی حیثیت سے پہلی لنک جو ہے ہی فرشتہ لہذا ایمان بر رسالت کے ضمن میں اور وہی کے ضمن میں نوٹ کر لیجے کہ یہ جبریل امی جو لے کر آتے رہے ہیں وحی جنہوں نے قرآن نازل کیا فن لذ الا قلبک اے محمد اس جبرائیل نے یہ قرآن نازل کیا ہے آپ, آپ کے قلب مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایمانیات میں اس کی اہمیت اسی طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وہی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فلسفی خالص اقلیت کی بنیاد پر چلے ہیں انہوں نے وہیں کی حقیقت کے ذمن میں ٹھو کھائی چنانچہ چاہے وہ ابن سینا اور فارابی اور کندی ہو یہ گویا کہ وہ ہمارا گروپ ہے شروع کے فلسفہ کا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ارستوں کے فلسفے سے اس کے پیروکار ہیں اور بہت بڑے بڑے مشائین یہ کہلاتے ہیں اور بڑا اونچا مقام ہے ویسٹ میں بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے ان کی عظمت کو جلالت قدر کو فلسفہ کی حیثیت سے انہوں نے بھی حقیقت وہی کے بیان میں ٹھوکر کھائی اور اس دور میں جو ایک سیکنڈ ویو آئی ہے ریشنلزم کی سائنٹیفک ریشنلزم ہندوستان میں کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کے امام جو ہے سر سید احمد ہیں اگرچہ کچھ لوگ آپ کو مصر میں بھی مل جائیں گے لیکن ہندوستان جیسے کہ میں ارض کر چکا ہوں کہ مجددین امت کا سلسلہ جو ہے وہ اسی بر صغیر کے ساتھ جو ہے وابستہ رہا ہے گیارہویں صدی ہجری سے شروع ہو کر حضرت مجدد الفسانی اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی اور پھر تحریک شہیدین اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ فکر کی امامت جو ہے چاہے وہ کسی غلط شیڈ کی طرف گیا ہو فکر لیکن وہ بھی بر صغیر کو حاصل ہے سر سید کا جو مقام ہے اس اعتزال جدید میں اور جدید علم کلام میں جس میں کہ ٹھوکریں بڑی بڑی انہوں نے بھی کھائی ہیں تو وہ اس کی ان کے بھی بائے کا کوئی آدمی جو ہے عالم عرب میں پیدا نہیں ہوا انہوں نے بھی وہی کے سلسلے میں یہی ٹھوکر کھائی کہ فرشتے پر ایمان کو درمیان سے نکال دیا اور اسی کا ظہور ہوا تھا پاکستان میں ایک بڑی اہمیت کے ساتھ ڈاکٹر فضل الرحمان کی اب وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے اس لیے کہ ابھی جو موسنیا سے آئے تھے کچھ حدرات یہاں اور جماعت اسلامی کے مرکز میں بھی ایک ریسیپشن ہوا ان کے اعزاز میں میں بھی وہاں تھا اور یہاں ایک اور جماعت کے اہم کارکن نے اپنے گھر پر دعوت دی تھی اس میں بھی ان سے گفتگو کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ ان میں جو صاحب تھے کہ جو امام ہیں غالباً کسی اہم مقام کی مسجد جو ہے جامع مسجد اس کے وہ امام ہیں وہ شاگرد رہے ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کیے ڈاکٹر فضل الرحمان کی زیر نگرانی شکاگو میں تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی جو کتاب آئی تھی پاکستان میں چھپی تھی اسلام اس پر ایک ہنگامہ ہوا تھا یہ انیس کی بات کر رہا ہوں بہت سے حضرات کو تو یاد ہوگا صدر ایوب صاحب کا دور حکومت تھا تو کتاب اسلام میں یہی غلطی تھی اور یہی در حقیقت گمراہی تھی حقیقت وہی کے بارے میں کہ نفی کی گئی فرشتے کی اور اس کے لیے اب میں آپ کو سنا رہا ہوں سر سید احمد خان مروم کا شعر زبریلے امی قرآب پیغام نمی خام ہما گفتارِ معشو کشت قرآن کے مندارم مجھے جبریل امی کے ذریعے سے لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے اب یہ معشوق کا کلام ہما گفتارِ معشو یہ زو مان یین ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے معشوق سے مراد اللہ ہے اللہ کا کلام ہے بس میں اللہ کے کلام کی حصے سے مان رہا ہوں جبریل امین کا لایا ہوا پیغام مجھے نہیں چاہیے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے محبوب اور معشوق یہ ان کا کلام ہے میں تو محمد کے کلام پر ایمان لایا ہوں میں جبریل کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتا کس قدر گستاخانہ یہ شعر ہے اور کس قدر گستاخی تو چھوڑیے شاعری میں گستاخی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے ایمان بالملائکہ کی نفی اور یہی در حقیقت سائنٹیفکس جو ریشنلزم آیا تھا جب کہ ابھی یہ نیوٹونین ایرا تھا فزکس کا اور فزکس کو گویا کہ وہی آسمانی سے بھی اونچا مقام حاصل تھا اور وہی کی بھی تعبیریں اس فزکس کے جو بھی اس وقت کی کیٹیگریز بنیادی تھی اور جو بنیادی اس کے تصورات تھے اس کے تابے کر کے اس کی توجہ کرنے کی کوشش کی گئی یہی وجہ کے جنات کا انکار ہوا ملائکہ کا انکار ہوا بس اللہ کو مان لیا اور وہی کی حقیقت یہ بیان کی گئی یہی ہے ابن سینا کا نظریہ چنانچہ ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو تھیسس تھا ڈاکٹریٹ کا وہ اسی موجود پر تھا کہ پر پروفیسی ان اسلام کہ جو اسلام میں تصور ہے نبوت کا اور رسالت کا اور وہی کا اور انہوں نے ڈانڈے ملائے اور صحیح ملائے ابن سینا کے فلسفے کے ساتھ لیکن یہ کہ اس دور میں سر سید احمد خان کا فلسفہ یہی ہے انہوں نے بھی فرشتوں کا انکار کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے اور ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ در حقیقت وہی جو ہوتی ہے یہ ایک فوارے کے مانند ابھرتی ہے جیسے زمین میں سے کوئی چشمہ ابل رہا ہو ایسے ہی بس نبی کے قلب سے یہ فوارہ پھوٹتا ہے گویا کہ اوریجن جو ہے اس کا اصل مبدہ جو ہے وہ کلب نبی ہے اور ہمارے سابق فلسفہ نے ڈانڈے ملا ہے وہ اکول عشرہ جو ہے جو نو افلاق اور اقول عشرہ دس عقلیں ہیں اور سات نو افلاک ہیں تو آخری جو عقل ہے اس کے ساتھ عقل نبی جو ہے اس کا اتصال ہو جاتا ہے بس وہاں سے اس کو ملتا ہے وہاں بھی فرشتے کا انکار یہاں بھی فرشتے کا انکار اور یہاں تو جس شوق انداز میں انکار ہوا وہ شعر سے ظاہر ہے بجبریل امی قرآن بیغام نمی خاہم ہما مختار معشو کے مندارم اب میں اس کے حوالے سے ایک اور بات اثر کر دوں کہ جیسے کہ اب ہمارے سامنے تصور آیا حدیث کے بارے میں حدیث جس کو ہم عام طور پہ حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے حدیث رسول میں رابیوں کا سلسلہ ہوتا ہے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول سے سنا پھر تابعی ہیں جنہوں نے صحابی سے سنا پھر اس طرح سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پر اس کی سند پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اہم موضوع یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تابعی کسی صحابی سے اگر کوئی حدیث روایت کر رہے ہیں تو ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں چنانچہ سارا سلسلہ تصوف جو ہے وہ حضرت حسن بصری سے چاروں سلاسل جو ہیں ان میں سے تین سلاسل وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت حسن بصری نے لیا ہے سلسلہ پورا حضرت علی سے حضرت علی کی شہادت کے وقت محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت حسن بصری کی عمر صرف نو برس تھی تو کیا نو برس کی عمر میں حضرت علی سے یہ سارا علم اور یہ سارا جو بھی جو دولت ہے معرفت کی وہ حضرت حسن بسری نے حاصل کر لی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں تو گویا کہ کسی روایت میں دو راویوں کے مابین ان کی ملاقت ملاقات کا ثابت ہونا بہت اہم ہے میں کہتا ہوں میں نے فلانش سے یہ بات سنی اگر ثابت یہ ہو جائے کہ ان صاحب کا تو انتقالی ہو چکا تھا میری ولادت سے قبل تو معلومہ جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ تو خاص تو کنکاکشن ہے تو بنائی ہوئی بات ہے اس اعتبار سے ملاقات کا ثبوت اور دو راوی جہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے جو روایت کر رہے ہیں ان کی اگر رویت ثابت نہ ہو تو روایت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی مشتبہ ہو جائے گی یہ اصول ذہن میں رکھیے تب آپ کے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ کیوں قرآن مجید میں دو مقامات پر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچشم سر دیکھنا اس کا اس اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا مطلب واقعہ یہ ہے کہ اس قدر اہتمام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی چنانچہ نہ سورہ تکویر میں فرمایا گیا فلاں و بل خن نسل جوار قول و رسول ان کریمت مکین متا ان سمامین و ماں صاحب و کم بے مجنون و لدرا بل و فقل مین و ماہلغی بے بےظین و ماہ بے قول فائن اٹس یہاں پر کہا گیا یہ قرآن جبرائیل کا لایا ہوا ہے اور جبرائیل کی شان کیا ہے معتبر ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں راوی معتبر ہے راوی سکا ہے تو جبرائیل جو راوی اول ہے اس قرآن کا قرآن حدیث اللہ ہے اللہ کی حدیث ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے قرآن اللہ کی حدیث ہے فب ائی حدیث ام میں یہ بھی تو حدیث ہی ہے لیکن یہ حدیث اللہ کی حدیث ہے اس کا راوی عمل جبرائیل ہے تو اس کی جو شان بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے ان دزل عرش مکین متاعن سما قوت والا ہے اور عرش والے کے ہاں اس کا بڑا پایا ہے اس کی بڑی اس کا اعزاز ہے اللہ کے ہاں اور متاع ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے تمام فرشتے جو ہیں خود اس کی اطاعت کرتے ہیں سمامین اور پھر وہ امانت دار ہے جو وہی کی امانت لے کر آیا ہے اللہ سے محمد کو پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی ذرا اندازہ کی راوی اول کا سکہ ہونا کس اہتمام کے ساتھ شد و مد کے ساتھ قابل اعتماد ہونا بیان کیا جا رہا ہے ان لقول اقول و رسول ان کریم زی قوت ان دزل عرص مکین صاحب صاحبكم مجنون یہ دوسرے راوی ہیں تمہارے ساتھی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی کوئی مجنون نہیں ہے انہیں کوئی خلل دماغی کا عرضہ نہیں ہوا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے ان کی سیرت تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کی شخصیت تمہاری نگاہوں کے سامنے وما ساہ و مجبور اب دیکھیے یہی بات جو ہے یہ سورت النجم میں آئی ہے اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے ایک مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آئیں گے اور ایک اضافی بات جو ہے بہت سے مقامات پر کہ ترکیب عکسی ہو جائے گی ایک تو مشابہت ہے سورج تکویر میں بھی گواہی ستاروں کی دی ہے فلا اخل خن نسل جواہل وزا صبح اسی طرح سورت النجم و نجم ازاوا ماں صاحب و کم و ماں وبا یہاں حضور سے اب بات شروع کی جا رہی یعنی جو راوی دوم ہے قرآن کے راوی ابول جبرائل ہیں وہاں جبرائیل کا ذکر پہلے تھا سورہ تکویر میں راوی دوم حضور ہیں ان کا ذکر بعد میں آیا اور صاحبکم کا لفظ جو کتوں جو ہے دونوں مقامات پر موجود ہے تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے وما صاحبکم بمجنون یہاں وہ بات آئی ہے جو سورہ تکویر میں تھی اور یہاں شروع ہی کیا ہے ون نجم اذا هوا ما غوى الله صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوا حضرت جبرائیل کے لیے انہیں یہ قرآن سکھایا ہے اس نے جو بڑی قوت والا ہے اللہ شدید القوا وہاں آیا تھا زی قوت جہاں آیا اللہ شدید القوا ز مرتن فسٹوا وہ اب لوف لالا دنا فتح فکا نہ کا بک ادنا فاؤ اب دہی ماں ماں ولقد الفاد اف تمارو عند سدرت المنتہا حضور نے حضرت جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ اسے مبین پر دیکھا ہے جس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے حضرت جابر کی روایت ہے بڑی مفسل اب اس کا وقت نہیں ہے میں تو صرف حوالہ دے رہا ہوں اس وقت کہ ایمان بر رسالت کے ضمن میں یہ دو کڑیے ان دونوں کڑیوں کا حدیث کی اصطلاح میں متصل ہونا راوی اول اور رابع دوم کی ملاقات ثابت ہونا اور اس درجے میں کہ حضور نے بچشم سر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے و لدراہ نز لطن اخرا ان دا المنتہا یہ ہوا ہے راج کی شب سدرت المنتہا پر وہاں حضرت جبرائیل اپنی اصل ملکی شکل میں ظاہر ہوئے تو یہ جو مضمون اتنی اہمیت کے ساتھ حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے تجربے میں آنے والی نہیں ہیں ہمارے حواس کی رسائی سے محاورہ ہیں ہمارے لیے تو یہ چیزیں جو ہیں بحض خبر کے درجے میں ہیں اور کوئی عملی اہمیت ان کی ہمارے سامنے نہیں آ رہی اس کے ذریعے سے کوئی احکام شریعت کے نہیں ثابت ہو رہے لیکن حقیقت وہی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اللہ یسطفی من رسولم و من الناس یہ وہی کی چین نبوت کی چین دو لنکس پر مشتمل ہے جن میں سے راوی اول وہ ملک رسول ملک ہے اور راوی دوم رسول بشر ہیں الحمد صلا وسلام بارک اللہ لی و الکم فل قرآن العظیم و نفانی ویا کمبل آیات وزک الحکیم